اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتی ہیں مار رہے ہیں ان کے منہ پر اورے ان کی پیٹ پر اور چکھو آگ کا عذاب